بسم اللہ الرحمن الحمد للّہ وََدََََََََََ صدق وادہ نصر آبد وعز ازدہ و حضم اللہ ذبحد و سلاۃ وسلم ولام اللہ نبى ابادہ محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتيو السلام عليكم و الله اللہ وبركاتہ آج چودہ سو بياليس ہجرى جمعہ ثانيہ كى ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرو کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسوے نقطے میں جاری ہے الحمد کئی دنوں سے قسطنطنیہ کی فتح کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ پر حملے کا تذکرہ ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبنائے باسفورس بحر مرمرا اور شاخ زرری کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا شاخ زرری کو انگریزی میں گولڈن ہارن کہا جاتا تھا جسے آپ ترک خلیج کہتے ہیں اردو میں آپ اسے سنہری سینگ یا چمکدار کھاڑی بھی کہہ سکتے ہیں کشتیوں کو قسمقینیا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا ضرورت کے وقت اس زنجیر کو ڈھیلا کیا جاتا تو جہاز اندر آ سکتا تھا اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تو راستہ بند ہو جاتا تھا اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا فصیلیں تھی جو بہرے مرمرہ سے لے کر شاخ زریں تک چلی جاتی تھی یہ دونوں فصیلیں ایک دوسرے کے متوازی تھی اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا ان دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ ساٹھ فٹ تھا ان میں سے جو اندر والی فصیل تھی اس کی بلندی چالیس فٹ تھی اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی ساٹھ فٹ تک پہنچتی تھی رہی باہر والی فصیل تو اس کی بلندی تقریباً پچیس فٹ تھی اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے برے رہتے تھے ان بلند و بالا چوکیوں پر ہر وقت سپاہی ہوا کرتے تھے ان پانیوں اور فصلوں کی وجہ سے فوجی نقطے نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے پناہ گاہیں اور فصیلیں عطا کر دی تھی کہ اس شہر تک پہنچنا ناممکن نظر آتا تھا اسی وجہ سے اس شہر والوں نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے گیارہ حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے سلطان فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے وہ اس شہر کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے تھے اس شہر کے محاصرے کے لیے انہوں نے ضروری نقشے تیار کر لیے تھے اور وہ خود جا کر شہر اور اس کی فصیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ بھی کر چکے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے جاسوسی کا نظام بہت ہی مضبوط تھا حتیٰ کہ سلطان خود بھی قسطنطنیہ آیا جایا کرتے تھے سلطان نے ادرنہ اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے ادرنا سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے دو ماہ میں طے کیا شہر کے قریب مناسب فاصلے پر ان توپوں کو کچھ سپاہیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے اپریل 26 اپریل 1453 کو قسط کے قریب پہنچ گیا فوج کو اکٹھا کیا گیا کل تعداد پچاس ہزار دو سو سپاہی تھے یعنی یہ وہ سپاہی ہیں جو خود سلطان کے ساتھ تھے ورنہ مجموعی تعداد تقریباً ڈھائی لاکھ ہے سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا انہیں جہاد کی ترغیب دی غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائی اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے سلطان نے کچھ اس انداز سے اور پرتاثیر الفاظ میں خطاب کیا کہ نارہا تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی مجاہدین کی صفوں میں علماء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو ان کے شانہ بشانہ جہادی اللہ کرنے کے لیے آئے تھے علماء کی موجودگی نے فوجیوں کے جذبوں کو اور تیز تر کیا حتیٰ کہ ہر سپاہی بڑی بے صبری سے جنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے دوسرے دن سلطان نے بری فوج کو مختلف ٹولیوں کی شکل میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے معمور کر دیا اس فوج کو تین بڑی ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے خط منتظر یعنی بطور ریزروں کے متعین کیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپے نصب کر دی گئی ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی. اسے شہر کے توپ کابی دروازے کے سامنے نصب کیا گیا آج کل یہ توپ کابی میوزیم یعنی عجائب کر کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کاروائیوں پر نظر رکھیں اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا گیا لیکن بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں شاخ زری یعنی گولڈ ہارن تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا البتہ عثمانی بحریہ بحر مرمرہ میں عمرہ کے جزیروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی بےزنتی صلیبیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام ترک کوششیں داؤ پر لگا دیں فوجوں کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعے کی دیواروں کو مضبوط کر دیا سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا محاصرے کے ابتدائی دنوں سے ہی عثمانیوں اور شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوجیوں کے درمیان جنگ مسلسل چلتی رہی شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب تھے عثمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا توپ کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینیوں کے دلوں میں روب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے توب خانے کی گولے باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف بھی پڑ گئے تھے لیکن دفاع کرنے والے بھی کم چست نہ تھے وہ بھی جلد از جلد ان شگافوں کو اور ٹوٹے ہوئے حصوں کو تعمیر کر لیا کرتے تھے یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی جنیوا سے جو امداد آئی اس میں پانچ بحری جہاز بھی تھے ایک جنیوا ہے جو سوزرلینڈ کا مشہور شہر ہے اور ایک جنیوا ہے جو کہ اٹلی کا شہر ہے یہاں جو جنیوا ذکر ہو رہا ہے یہ اٹلی کا شہر ہے اس بحری لشکر کی قیادت جنیوا کا سپاہ سالار جسٹن کر رہا تھا اور اس کے ساتھ سات سو رضاکار بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے جو کہ اس جنگ کو ایک مقدس صلیبی جنگ اور دینی جنگ سمجھ کر آئے ہوئے تھے ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ زبردست جنگ ہوئی لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان جہازوں کا پہنچنا تھا کہ بیزنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور جسٹن کو شہر کا دفاع کرنے والی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا عثمانی بحری فوجوں نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش کی جس نے شاخ زر کو ناقابل عبور بنا دیا تھا کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا عثمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والی صلیبی فوجوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے نصرانی اور ان کے پیشوا ان کے پوپ وغیرہ شہر کی سڑکوں اور قلعہ بندیوں کا چکر پر چکر لگاتے رہے اور مسیحیوں کو ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کرتے رہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ وہ کلیساؤں میں جا کر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلط اور سعیدہ مریم وغیرہ سے دعا کریں کہ وہ شہر کو نجات دے خزات خود بھی کئی بار آیا صفیہ چرچ میں گیا اور نجات کے لیے دعا مانگی لیکن ان کی یہ تمام باطل دعائیں باطل مقصد کے لیے باطل ہی رہیں اللہ تعالی نے انہیں ناکام کیا بالآخر محمد فاتح اور قسطنطین کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے